آج اکتوبر 1924, اکتوبر انیس سو اڑسٹھ کی چھبیس تاریخ ہے اور مجرس لیکٹر اندرانے اقبال میں جارغیر نام ہے کہ ایک سو چھیالیس سفید تسندہ روپ کا جو سوال ہے وہ ہمارے سامنے ہے میں پھر تمہیدن ارض کر دوں کہ اس کا تعلق ایک خاص واقعہ کے ہے تو واقعہ یہ تھا عجیب صاحب کہ کو اٹھارہ سو بیس کے قریب فضل uh, ہاک خیرآبادی بہت بڑے منتقی گزرے ہیں ہمارے ہاں یعنی ہمارے اس پچھلے دور کے سب سے بڑے منتقی اسکول خیرآبادیوں کا منتقی سکول تھا یہ فضل ہاک تو خاص طور پہ رامپور میں تھے منتق میں بہت مشہور تھے ان کا ایک مناظرہ ہوا تھا شاہ اسماعی شہید خیرابادی کا موقع یہ تھا کہ خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظیر پیدا نہیں کر سکتا ناممکن ہے رسول اللہ کی نظیر پیدا ہونا اور شاہ اسماعیل شہید جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ خدا پیدا کر سکتا ہے لیکن پیدا کرتا نہیں ہے یہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ مطلب جو ہے نا خدا کی قدرت کاملہ یا مطلب قادر ہونے کا یہ یہ ایک عرصے سے ہمارے ہاں بات و نظر کا موضوع بنا رہا ہے اور آپ پھنس دیں گے یہ سن کے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ خدا جھوٹ بول کر چاہیے نہیں اگر کہتے ہیں نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے خواتریں مطلق ہونے کی ندی ہے بول ہے تو خدا خدا ہو جاتا ہے یعنی بیٹھے یہ دنیا دھنک رہے تھے باتیں کرتے تھے لیکن بہرحال یہ مسائل ہمارے ہیں مہمات مسائل میں سے سمجھے جاتے ہیں تو اس آخری دور میں بھی یعنی ملت میں وہ کچھ گزر رہی سر اٹھارہ سو بیس میں آپ سوچیے نا کہ حالت ہماری یہاں کیا ہو رہی تھی اور یہ ہمارے یہاں کے جتنے یہ بڑے بڑے صاحبان ذیل فضل تھے یہ کن مسائل میں الجھے ہوئے تھے بہرحال مطلب یہ تھا کہ نظیر ناممکن ہے یہ خیرا مادی جو تھا غالب کا بڑا دوست تھا اس نے غالب سے کہا کہ یار مجھے یہ نسل میں تو مان لیتا ہے تم نظم میں لکھو اس کے متعلق کچھ ایسا کہ اس کا جواب نہ بن پڑے اس وحابی سے غالب نے ایک مصنوعی لکھی اس کا اور وہ واقعی بڑے زور کی تھی لیکن اس میں سارا بادی کا جو عقیدہ تھا اس کی مخالفت ہو رہی تو اس نے کہا کہ یہ کہا تھا دوسرے نے میری تبدیل کر دی اس نے کہا یہ ابھی مکمل نہیں ہوئی <تصحنت> <تصحنت> <تصحنت> میں اس کی تکمیز بھی کرتا ہوں اس کے بعد اس نے تکمیل کی اور ایسے حسین انداز کی تکمیل کی ہے کہ اس میں دو پہلو آتے ہیں لیکن وہ پہلو ایک آئے یا دوسرا آئے اس واقعہ سے غالب کے اندر سے باق چیزیں ایسی خوبصورت آئی ہیں کہ جو ادر غالب کا توجہ بھی نہ آ جاتی غالب کا یہ میدان ہی نہیں تھا کہ رسول سولہ کسان میں کوئی لاپ کہتا گیا اس مسئلے کو چھیڑتا گیا حضور کی نظیب ممکن یا نہیں تو اس سے یہ چیز آئی ہے اور اس سے نویر آتا ہے کہ وہ کسی میدان میں بھی یہ شرط آتا اتنا زیادہ بڑا ذہین تھا یہ کہ اس میں بھی باتیں پیدا کرتا ہے اب آپ دیکھیے گا کیا, کیا کیا چیزیں اس نے پیدا کی سب جہاں پیدا دری نیلی سجاست ہر جہاں اولیاء اور انبیاء یہ سوال پیدا ہوا غالب کہتا ہے اب دیکھیے یہ وہ مکان ہے جہاں سے وہ دونوں چیزیں لے کے آتا ہے یعنی نظیر ممکن ہے یا نظیر ممکن نہیں اس نے بات یہ پیدا کی ہے کہ جہاں ایک دفعہ آ ہے یہ رسول خاتم النبیین آخری رسول جو ہے وہاں تو اس جیسا رسول نہیں آتا لیکن یہی دنیا تو ہے ساری دنیا نہیں ہے کائنات تو بہت پڑی ہوئی ہے تو ہر کائنات کے اندر یہ سلسلہ جاری ہوگا خدا کی رشد و ہدایت کا تو جہاں جہاں بھی یہ سلسلہ رشد و ہدایت جاری ہے وہاں خاتم لمبیا جو ہے وہ یقیناً آتا ہوگا آخر میں لہٰذا اس طرح سے ممکن ہے اور کسی ایک بڑے کو مدیزی ہوں یہ ساری بات جو گیا ہے بڑے حسین طریقے سے جواب دیتا ہے غالب کہ نیک لنگر اندری بودو و نبو طے بتا آئے جہارا درگجو تو نت نئی کائناتیں تخلیق میں آتی ہیں نت نئی, نئی دنیا موجود میں آتی ہیں ہر کو دے ہنگامہ عالم بوا رحمت العالمین بہت سیدھی سی بات ہے یہ ہے جی ایک صحیح انسان کی ذہنی کیا چاہیے یعنی ایسی بات پیدا کی گئی اس شخص نے کہ وہ چیز بھی باقی ہے کہ یہاں نظیر ممکن نہیں یہ بھی چیز باقی ہے کہ وہ پیدا یہی نہیں کہ کر سکتا ہے کرتے ہیں اور اس کے لیے یہ اس کی جسٹیفیکیشن کتنی خوبصورت ہے یہ کہ ہر خدا ہنگامہ ہے آدم بباد رحمت الدل عالمین ہم ببادی زندہ روت خاص کر گو ذا کے سہ میں نار ساخت پہ ذرا کھول کے گان کا <laughs> <laughs> اس سوال کا جواب دو تو دے والو کہتا ہی سخن لا پاس پر گفت خطا یہ اس کا زندہ رو گتگو اہل دل بے حاصل کیا اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں اہل دل جن کا حاصل ہی کچھ نہ ہو نقطہ راہ بار نب رسیدن مشکل ہے زبان کے مشکل ہے تو بات کرنے لاتا ہے تو میں نہ جواب دوں تو میں ویسا جواب نہیں دینا چاہتا تو فرا کا سوز سوزے سبب برسوخن غالب نیا آئی اے عجب ارے تو بھی بات کو نہیں زمان کر نہ سکتا کیا بات کہہ رہا ہے اب غالب آیا ہے تقدیر تقدیروں ہدایت ابتداس پرانے ترین کی وہ آت ہے نا اللہ جی خلاف تصوا و اللہ جی قدرا فہدا اب یہ دیکھیے وہ ہم تو اس کو اپنی دنیا کو محدود سمجھتے ہیں نا اب اس کو لے گیا جی ہے پوری کائنات کے اوپر کہ خدا تخلیق کرتا ہے تصویر کرتا ہے پھر وہ پیمانے مقرر کرتا ہے صحدہ پھر وہ ہدایت دیتا ہے تو جب یہ تصویر ہے خلق و تقدیروں ہدایت ابتدا رحمت انتہا یہ غالب کیا یہ اس کی بتنی تھی زندہ رو منظن چہرہ رے مانی ہنوس گونگلو ہے بالکل میرا آت سے داری اگر مارا بسوسر نہیں ابھی بات بولیں دیکھیں وہ قابو آتا ہے <تصفيق> کیا جا آجاتا جی اس لکھ کے جی آگے آتے ہیں اور شیر بڑی اونچی ہے اسرارے شیر سخن افزو ترست از افطار شیر شاعری کی دنیا سے یہ بات اونچی چلی جاتی ہے شاعراں بگ میں آراتن کلیما بے جدے تو میں زیادہ پیدا ہی لگ جائے گا کابری تو ماورائے شاعری مطلب کہ شاعری پہ تو دکھتا ہے دو دن پہلے پھا رہا ہے اس سے وہ چیز ہو جائے گی اس لیے وہ شاعری تک ہی ٹھیک ہے یہ ہے کہ وہ غالب کے اچھے حلات کی زبان سے جو یہ بیان کیے ہیں بے نظیر ہے ہر خدا بینی جہان رنگ و وو آ از خاکش برور آرزو یا ضلور مصطفیٰ عورا بحث یا خلوغن پر تلاش مصطفیٰ سے کیا بات دستاویز کیا بات دستاویز کیا شیر دکھ ہے میں سمجھتا ہوں نعت کے لٹریچر میں اس سے اونچی چیز کو سامنے آتی ہے. اور یہ تو جہاں بھی آتا ہے ناپ کے مقام میں آہ, وہ جو محمدت اس کو جو ہے تیرے سزا ہارے نہ ہر ترکش ہاتھس لیکن ہم نہ کشاد یہاں سے کمانے محمد اس غالم ہے نا صاحب اللہ بات ہے یا جو نور مستقا او را بہاس یا ہمیں تلاشیں مستقاق وندا روپ از تو پرسن ور کے پرسی دن لو آ اب اس منصوبے کی طرف سر آ جوہر کے نامش مستقاق تو کہتا میں یہ لالگی میدان سے اس لیے کہلوایا ہے والد کا یہ میدان نہیں تھا جو یہ آگے سوال کر رہا ہے یہ لازی کی طرف سے یہ بات کرتی تھی کیونکہ یہاں یہ آگے ہے وحدت حجور کی طرف اب اس میں سوال یہ پیدا کرتا ہے کہ ایک ہوتی ہے چیز چیزیں جوہر جسے ایسنس کہتے ہیں اور ایک ہوتی ہے ہر جسے ایگزٹنس کہتے ہیں یہ فلسفے میں دو اہم اصطلاحات ہیں عرض اور جوہر ہمارے ہاں کی اصطلاح ہے انگریزی فلسفے میں اس کو جوہر ہوتا ہے دا ایسنس آف ا کوئی بتا نہیں سکتا کہ وہ ایسنس کیا چیز ہے جسے جس ہم ذات خدا بندی کہتے ہیں نا وہ ایسنس ہوتا ہے اور جس سیکر میں کوئی شہ نمودار ہوتی ہے وہ اس کا ارض ہوتا ہے اسے ایگزیسٹینس کہتے ہیں یہ جو ہے نا ہمارے دور میں یہ ایگزیسٹینشلزم ایک نیا طلسبہ ساٹھویں جس کا حلم بردار ہے اس وقت وہ اسی لیے ایگزسٹینشلزم اسے کہتے ہیں کہ وہ ایسنس سے گفتگو ہی نہیں کرتے وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ایسنس کیا ہوتی ہے کسی شہ کی ہم تو شاید کو اس وقت شاید کہتے ہیں جب وہ وجود میں آ جاتی ہے اس لیے ہم تو اس کی وجودیت سے ہی بات کرتے ہیں اس کی جوہریت سے بات ہی نہیں کرتے اب یہ سوال اس سے کر رہا ہے یہ سوال آ جاتا ہے وعدے کے وجود کا کیونکہ وعدے وجود والے کہتے ہیں کہ یہ جب ارض جو ہے یہ تو مختلف ہے لیکن جوہر ایک ہے ان سب کا اور جوہر جو ہے جو وہ جوہر وہی ہے جو وجود ممکن ہے یعنی ذاتیں خداوندی اس لیے ہر شہر کا جوہر وہی ہے اور ارد اس کے مختلف ہو جاتے ہیں اب یہ اس سوال کی طرف آ گیا اور اسی لیے حلال سے اس نے یہ سوال کیا ہے کہ حلال سب سے پہلا شخص جس نے یہ وعدے تھے وجولہ مین حق جس نے کہا کہ میں حق ہوں اجتو خطاس سرنے جوہر کے نامش مصطفی آدمے یا جوہر اندر وجود آن کے آئڈ گاہ گاہ در وجود اب یہ بتائیے کہ مستعفی جو ہے وہ آدم ہے یا وہی جوہر ہے جو کبھی کبھی وجود میں آتا ہے اب یہاں یہ کبھی کبھی وجود میں جو آتا ہے نا اس سے یہ شخص واد وجود کے عقیدے سے الگ ہٹ کر اوتار کے عقیدے کے اوپر آ گیا ہے. یہ اس کے بعد جتنا اس کا آئے گا نا جی اسے صرف اقبال کی شاعری سمجھی یہ قرآن کے خلاف ہے یہ حقائق کے خلاف ہے نہ شاعری کے اندر آ کے الجھ گیا یہ میں نے اب کیا ہے نا یا یاتواد اگر وجود نہیں رہتا تو پھر تو ہر کہہ کر ان کے یہاں جوہر کا مرتب ہوتا ہے با. لیکن یہ کہتا ہے آنکھیں آئر گاہے گوہے پر موجود تو یہ اس جوہر کو جو عرب کے اندر مانتا ہے تو یہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ وہ جوہر جو ہے عرض میں آ جاتا ہے یہ بیان ہی وہی چیز ہے کہ جو وہ اس عقیدے میں کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مستق ہوگا یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا خود انسان کے پیدر میں کبھی کبھی دنیا کے اندر آتا ہے یہ اشن کا عقیدہ ہے وہاں سے یہ ویدانت کے اندر آیا تھا تو انہوں نے یہ جو اوتار مانے ہیں وہ اسی لیے مانے ہیں کہ جب تقاد اور یہ دنیا کے اندر شرآم ہو جاتا ہے اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں رہتی کہ اس کو روکے تو پھر خدا خود آتا ہے بشکل میں انسانی بلکہ ان کے ہاں ہندوؤں کے یہاں تو انسانی شکل میں آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے ان کے یہاں تو کبھی وہ چیونٹی میں آتا ہے کبھی وہ شیر کے بیٹر میں آتا ہے ان کے ہاں جو کہانیاں ہیں دیو مالا کی اس میں انہوں نے یہ کسی مقام کے اوپر کسی سے جو بہت بڑی کوئی صرف عادت چیز وجود میں آتی ہے تو وہ کہتے تھے کہ یہ خود آتما جو ہے پرماتما جو ہے اس وجود کے اندر دنیا میں آ گیا یہی چیز عیسائیت میں آ کے اگر عیسی علیہ السلام کی مدوحیت کا تو اسی کے اوپر برنی ہے کہ خدا خود بشکل انسانی دنیا کے اندر آ گیا یہی چیز ہے جس کی طرف یہ آ رہا ہے یعنی یہ ٹھیک بات ہے کہ رسول اللہ کے ساتھ اقبال کا عشق جو ہے یہ بڑی بہت گہرا اور شدت سے پہلے کلو اس میں یہ شخص مبالغہ کر جاتا ہے اور, اور یہ وہ مبالغہ ہے جس کو جو شعر جو ہے میں ہمیشہ تو میاں کرتا کہ وہ نظر میرا مدینہ ہے مدینہ میرا کاذہ ہے میں بندہ اور کا ہوں امت شاہ ونائت ہوں اور جو سنجوں اور کچھ خاطر عرب میں سونے والے کو مجھے معذور رکھ میں نفتے صاحب آئے محبت ہوں تو یہ نفط صاحب آئے محبت جو ہے یہ اس میں ہمیشہ غلوب کر جاتا ہے اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ قومیں مغربرست قومیں غلوب سے ہمیشہ تباہ ہوتی ہیں نفرت سے تو ہوتی نہیں نفرتیں بھی کرتے ہی نہیں اپنے اسلام سے قومیں تباہی جب سے ہوتی جب بھی کسی کو کسی مقام سے آپ نے اونچا رکھا وہ بھی اس کے ساتھ ظلم ہے, ہے اس کے نیچے رکھے وہ بھی آ اس کے ساتھ ظلم ہے تو اب یہ یہاں یہ سوال پیدا ہو کر لیا کہ وہ آدم ہے یا جوہر ہے جو کبھی کبھی آتا ہے اللہ پیش او گیتی جبی پر سودا است خیش را خود ابد پر مودا است پہلے تو بات اس نے یہ کہی کہ عظمت کی تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ کائنات اس کی آسان کے اوپر جدہ خا ہے لیکن اپنے آپ کو وہ ابد کہتا ہے خدا کا عبد ابد ہُو اد فہمیں تو گانا کا رست گان کے او ہم آدمو ہم جوہرست کروںر میں آگ مست آدمست ہم سے آدم اپنے مست یہ آ گئی وہ حدیث خود سی حدیث آپ کے یہاں ہی ہیں کہ میں اس زمانے اس وقت بھی میں موجود تھا جب آدم ابھی آب و گل کے اندر تھا یہ نا حدیث خود سی آتی ہے اور پھر وہی آدم کو توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک پھر اس نے دیکھا جبریل نے اس سے کہا کہ جس نام سے توبہ کار اس نے یہ انگوٹھوں کے اندر دیکھا تو لکھا ہوا تھا محمد فورم چون لیا یہ جو محمد کے نام پہ انگوٹے چونتے ہیں نا یہ وہ ہے نا اضرت آدم نے چونا تھا نا یوں کر کے ہاں جی وہ انگوٹھے میں ان کو محمد کا نام آ گیا تھا اور جبریل نے کان میں کہا تھا کہ یہ اللہ میاں بالکل نہیں مانے گا ایک ہی میں تمہیں راج کی بات بتاتا وہ یہ نام لے کے کہہ کیا اس کے صدقے میں مجھے بخش دے پہ گا تو انہوں نے بتایا یہ کہ میں کیا کیسے بتاؤں کہ تم نے مجھے کہا اس نے کہا کہ میں اس کا پرس آؤں تمہاری اس میں رکھ دیتا ہوں تم یوں کرو نے یوں کیا تو اس کے اندر وہ دونوں نام تھے تو جھٹ سے اس نے چونا اور یہ کہا خدا سے کہ میں اس کے صدقے میں سے تو معافی مانگتا ہوں تو جبریل بھی ڈر گیا وہ کیا ہی جا کے گیا تھا آپ کا تقدیر ہا اب لیجیے سر اب دیکھیے جو ساری چیزیں خدا کی ہیں وہ ساری ابدہ کی آ رہی ہیں سر اندر ویرانہ ہاں تعمیر ہا یعنی یہ شکست و ریخت تقریب و تعمیر یہ ہر چیز جتنی بھی ہوتی چلی آ رہی ہے سب ابد ہوں کر رہا ہے ابد ہو ہم جا پذا ہم جاں ستا زندگی بھی وہی بخشتا ہے موت بھی وہی وارد کرتا ہے ابد ہو ہم شیشہ ہم سنگے گرہ عبد جیگر ابد ہوں چیزیں دیگر لوگ ماسکرا کا انتظار او منتظر ہم سب انتظار کرنے والے وہ وہ ہے جس کا انتظار کیا جاتا ہے وہ ہے ممتظار ابد ہُواس تو دہرس اب جاننا یعنی وہ بھی ایک حدیث قدسی ہے نا کہ لا تو صرف دہرا اندہرا ہو زمانے کو تم گالی نہ دو دہر تو خود خدا ہے جی دہر خود خدا ہے تو اس سے پوچھیے کہ دہریہ پھر کیا ہے ہاں <سرح> <آمد>. نا <سرح> تو ڈائر سے ہی ہے گاڑی ہے نا جی وہ دہریہ اسے کہتے ہیں جو کو خدا مانتا ہے اور ان کے ہے خود یہ کنسی ہے اور اکمان بڑے فخر سے بیان کاٹتا ہے کہ جب میں برگوسان کے ہاں گیا اور اس سے میں ٹائم کے اوپر ڈسکشن کر رہا تھا تو گرگوسان تو ٹائم ہی کو مانتا تھا نا ایلن <سرح> وائٹل جو ہے اس کے ہاں کی وہ ٹائم کو مانتا ہے کہ یہی زندگی ہے یہی کائنات ہے تو وہ اب وہ برگسان جو تھا اس کو گوٹ تھا وہ کرسی میں جکڑا بیٹھا تھا ہلا نہیں جاتا تھا تو اقبال میں لکھا ہے کہ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ آج ڈاک کہتے ہو ہمارے یہاں تو رسول اللہ نے تیرہ سو سال پہلے یہ بات کہی کہ تھی کہ زمانے ٹائم کو تم گاڑی نہ دو ٹائم از گاڈ اس نے کہا کہ وہ شخص جمپ کر کے کرسی سے اٹھ کھڑا اور اس نے کہا کہ تم نے یہ کیا بات کہہ دی ہے مجھے بتاؤ یہ مجھے تو صنعت مل گئی اتنی بڑی اپنے اس کنسبے کی تو یہ وہاں گرہن کرتا ہے ابد ہُو دہرست دہرد ابدوس یعنی وہی سن وہی دہر دہر ابدہس ما ہما رنگے مو او بے رنگوس ابد ہو بابت دا بے انتہاس اب یہ دیکھیے با ابتدا تو لے آیا گنیمت ہے یہاں کہ دایا کہیں ابتدا تو اس کی کہتا ہے لیکن ان انتہا اس کی کوئی نہیں ہے ابد صبح رہا صبح شان کت وہ اس ٹائم سپیس کی حدود سے بھی ماگرا ہوتا ہے کس سر ابد ہو آگاہ نیس ابد ہو جز سر اللہ نیس لائنا میں نہیں اللہ میں آ گیا باقی سارے جتنے ہیں ان کی تو نفی ہوتی ہے اللہ کی لیکن ابدو ایسا علاح ہے کہ جس کی نفی نہیں ہوتی وہ مثبت کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے اور آگے آ گیا جناب جہاں بیڑا درد کر دیا لائے تیو گنے ابد ہو ابد ہُ جو ہے وہ ہے لائنا کی تیغ جو ہر عنا کو فنا کرتا ہے تو پھر مثبت ہوا ہے نا وہ جس تیغ سے ہر عنا فنا ہو رہا ہے ہاٹار کھائی بگو او ہو چل بھائی جبھی میں نے کہا تھا نا کہ یہ زمینیں یہ نہیں چاہیے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا یہ جاوید نامہ اور یہ کتاب مختوم ہے مختار مختوم ہی اس کا رہنا چاہیے تھا بالکل پاگل ہو گیا تھا یہ اب چند چند کرون کائنات یہ جتنے تجرات کائنات کے اندر ٹائم اینڈ اسپیس کے آتے ہیں یہ سارے ابد کی وجہ سے ابد ہو راز درون کائنات مدعا پیدا نگر تان دینی از مقام مارمایت لاؤ میں وہ جو قرآن کی وہ آیت یہ کہ وہ نے تیر نہیں پھینکا تھا ہم نے تیر پھینکا تھا چل بھائی اس سے اب یہ سند لے آیا جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ اس اعتبار سے غالب ان سے بہت اونچا چلا گیا ہے اسی آیت سے اس نے وہ شور لیا ہے نا جی اور وہ بہت اونچی چیز ہے جو وہ پیدا کر گئے گی بس گئے ایسانی ان بکواسی آت سے جو کو یہاں یہ کر گئے ہیں اور یہ وہ متا کی اسی آیت سے وہ یہ دے رہا ہے گفت و شلود اے زندہ رود غرق شو اندر وجود اے زندہ رود باتیں نا گر اندر اس کے گھر کو جا تمہیں جا کے بعد سمجھ میں آ جائے گی زندہ روح کم سماشم عشق را کار کیشت ذوق دیدارست دیدار کیشت عشق تو ذوق دیدار ہے تو وہ دیدار کیا ہے وہ مجھے بتا جس کا جواب بھی ظاہر بھی دیتا ہے کہتے ہیں جس کو عشق قدم نہ مانیے دیدار ہاں آخر زماں حکم اُن بر خیش تن کر دن زماں غنیمت ہے جی دیدار کے معنی یہ ہے کہ اس کے حکم کو اپنے اوپر اتراوا رکھے در جہاں جی کیوں رسولے ان سو جا کا شی قبول انسو سو جا اسی رنگ کے اندر تیری زندگی ہونی چاہیے جیسے کہ رسول اللہ کی زندگی تھی اس طرح سے تو ان سوجا میں قبول ہو جائے گا بال خود را دی ہمیں دیبار اوسط سنتے او سر از اصرار اوسط چند وہ جو پہلے پتوا لگ رہا تھا نا اس کی بنا کر یہاں آگے ایک بال خود ہی ماضی لگ گیا آ گئے نا یہاں سرت والوں کے یہاں کے ساتھ میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ سنت رسول اللہ جو ہے اس کی دیوار ہے زندہ آگے چل رہی کس دیدارے خدا نو پر یعنی رسول کی بات تو سبھی آ رہی نا کہ اس میں رسول اللہ کی تیروی کر دیتے وہ کہتا ہے کس دیدارے خدائے میں سفر آ کے بے حکمش نہ ماہ یہاں بھی خیر بچت ہوئی گئی ہے نقش حق اول بجا انداختن باز پورا کر جہاں انداختن پہلے تو حق کا نقش اپنے اوپر مرکسم کرنا اور پھر اسے ساری دنیا کے اندر کام کرنا نقشے جہاں تا گر جہاں گرد تمام میشور دیدار حق دیدار عام جب وہ خدا کے آم قوانین ان چیزوں کو دے دیجئے جب یہ دنیا میں عام ہو جاتے ہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ خدا کا دیدار عام ہو جاتا ہے قدیمت ہری اے خنک مردے ہے کہ اب یک ہوئے ہو لو فنکارت تباہ سے کئے ہو اس قسم کا انسان کہ جو خدا کے آکام کو دنیا میں عام کر کے اس کے دیدار کو بے حجاب کرتا ہے وہی خوش بخت انسان ہے کہ اس کی ایک حو سے یہ نو آسمان اس کے کوچے کا تباہ کرنے لگ جاتے ہیں وا دروے یہ آگے آپ یہ جو موجودہ تصوف ہے اس کے اوپر بڑی سخت تنقید ہے اور یہی بچت ہو جاتی ہے آگے اقبال کی کئی مشکل اس کے لیے ہے کبھی اس کو کھینچ کے جہنم کی طرف دے جاتے ہیں کبھی پھر یہ کھینچ کے جنگل جن کی جنم کی طرف دیا جاتا ہے وائرس ہوئے آخری بعد لب در بس تو دم در خود کشید ایک تصوب یہ بھی حکم حقرا در جہاں جاری نہ کر نانے از جو خوردو کرداری نہ کرد درگیشی نانی اس چیز کا آگے بے تشی بے بسی غریبی خان کا ہے جستوں اب خیبر راہ راہدی غزیر سلطانی نلی نقش حقداری جہان نقطیر تست ہم انا تقدیر با تقدیر تست کیا باتیں کیا جا جانتا ہے کیا کیا نوکری میں کام پہ یہ کیا ہے اثر حاضر با تو می جو ستے نقش حق در بہے ہی کافر بھرے اور یہ کبھی ہے لال نیلی کہا ہو سب باری نہیں ہے لالچی میں بولتے یہ چیزیں کہہ رہا ہے یہ سبرو نقش حق را در جہاں انداز من نمی گانم چساں انداز یعنی کیا طریقہ ہے نقش حق جو ہے اس کو جہان کے اندر اس طرح سے پھیلا دینا جو ہے اس کے لیے طریقہ کیا ہے انداز یا بزور دلبری انداخت یا بزور کاہری انداخند دو ہی طریقے ہیں یا تو یہ دلبرانہ انداز واز و نصیحت محبت یہ وہ جو واضح اظر طریقہ ہے وہ جمال کہتے ہیں نا اس کو انداز اس کا پھیلانے کا یا قاہری کا انداز ہے کہ اس کو شمشیر کے دور سے ہی پھیلایا جا سکتا ہے گاؤں کے حق در دل دری از قاہری دل دری اب کا وہ جو طریق ہے اس کو اب عہدہ تر قرار دے رہا ہے کاہری یہ چیز بھی غلط ہے اس کی گلگری اور قاہری دونوں کے امتزاج سے یہ چیز ہو سکتی ہے اس میں کوئی ایک بھی دوسرے سے اولادار نہیں ہو سکتی یہ تو دو وقامات ہیں یا دو انداز ہیں اس کے جو بھی اس وقت مسرت کا تقاضا ہوگا یا تقاضا حق ہوگا وہ کیا جائے گا اسی سے مہانے جس نے رسول اور کتابیں بھیجی ہیں اس نے بھی اسی کے ساتھ حجیب بھی تو اس نے ہی لازم کیا ہوا ہے اس لیے ان میں سے کسی ایک کو اولا کار کہنا پھر یہ کسو اندر آ گیا عطائیت کی تعداد تعلیم کے اندر جو تصوف کی, کی, کی بنیاد ہے وہاں آ گیا ہے دلبری کو قاہری سے اولا کار کہنا اور تو او یہ کہتا ہے کہ آسان ہو تو کلیمی یا کارے بلیا یا وہ کارے بے بنیام نہ ہو دے رہا ہے ہاں وہ تو وہ ٹھیک ہے باغ دو یا صاحب اسرار شرق درم میں آنے ظاہر و عاشق کے فرق اچھا ظاہر اور آشق زاہد اندر عالم دنیا غریب یعنی اس دنیا کے اندر وہ زاہد جو ہے وہ ایک فارنر کی حیثیت سے رہتا ہے زور کے مانے یہ ترک کر دینا دنیا کے ان تمام نبائشوں کا رہائشوں کا اور اس کے اندر عالم قطبہ غریب وہ وہاں ایک نادر و نایاب سی چیز فارینر سا وہاں نظر آتا ہے بات کر رہے ہیں یہ وی کرتا اور مار خطرہ انتہا نابود است زندگی اندر پناہ است اب آیا جی وہ مسئلہ تو خیر وہ آخران کا مسئلہ کہ آ جا کر انتہا یہ ہے کہ انسان کی ذات جاتے خداوندی کے اندر فنا ہو جائے تو کہا کہ کیا یہ ہے انتہا اس کی زندگی کی انتہا تنا ہو جانا ہے اقبال کا اپنا مطلب تو یہ ہے نا کہ فنا نہیں ہو جانا لاج کر بھی یہی ہے شکر یار ازت ہی پیمانگی نیشی از مار تک بیگانگی یہ جو یہ جو عام تصوالے اپنا شکر کروانے نشے کے اندر مدخوش ہو جانا اپنے آپ سے خراموش ہو جانا خود خراموشی تو یہ خود خراموشی جو ہے وہ کہتا ہے یہ کئی پیمانگی ہے یہ چھوٹا ذرف ہے ان لوگوں کا نیستی ازمارفت بیگانگی نیست ہو جانا نابود ہو جانا یہ مارفت نہیں ہے یہ مارفت سے بیگانگی ہے ایسے بھی ہوئی ڈر پناہ مقصود رہا در نمی یاد عدم موجود رہا یعنی